انہا ذہی تذکرہ بے شک یہ نصیحت ہے فمن شاہ پس چاہتا ہے اتقادہ پکڑ لے الاربی ہی اپنے رب کی طرف سبیلا راستہ فما تشاؤنا اور تم نہیں چاہتے اللہ مگر این شاہ اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہمیشہ سے ہی ہے علیمان خوب جاننے والا حکیما بہت زیادہ حکمت والا یودھ خلوم شا کی رحمت ہی داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں والظالمین اور جو ظالم ہیں اللہ تعالیٰ تیار کیا ہے ان کے لیے عذابً علیما عذاب دردناک